نظری ہے کہ یہ کتاب جو قرآن کریم اب موجود ہے بالکل اصلی حالت میں موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا لیکن ان چار بزرگوں کے علاوہ تمام شیعہ بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہی تفسیر صافی ایک تو میرے فاضل مخاطب بتا رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے ایک ان کا پرانا بزرگ وہ کہتا ہے وہ اما تاد ان چار بزرگوں کے علاوہ باقی تمام شیعہ بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں زیادہ ہو چکی ہیں کمی بیشی اس میں ہو چکی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں صفا چونتیس تفسیر صافی وہ اما اعتقاد جو ہمارے بزرگ مشاہ بزرے ہیں ان کا اسلام محمد ابن یاقوب حل کو لینی تابو کا دو تعریفہ نقصان افل قرآن کے قرآن کریم میں نقصان ہو چکا ہے قرآن کریم میں تعریف ہو چکی ہے اب ان کا بزرگ تو کہتا ہے کہ ہمارے مشاہر کا اعتکار یہ ہے اور میں بالکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں ان چار بزرگوں کے علاوہ ان کے تمام بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں صحابہ کرام نے تبدیلیاں کی ہیں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے یہی معتبر ان کی کتاب سے ہمارا پیش کیا سفا پچیس کی میں چل روایتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا سفا پچیس سے پانچ روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور کافی سے ایک روایت پیش کر چکا ہوں یہ آپ کے سامنے چھ روایتیں کل آ چکی ہیں اور وہ نچلے درجے کے کسی راوی کی روایت نہیں ہے امام جعفر صادق سے امام باقر سے امام عالی مقام حضرت علی المرت سے ان بزرگوں سے روایات ہیں کہ یہ قرآن کریم اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے سفا پچیس ہے ایک اور روایت ہے وہ سیلے ہم ہو سلام ان قرآن کتر ہمین ہو آئن یہ میری بات نہیں میرے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے ان کی اپنی کتاب کہ قرآن کتر ہمین ہو آئن کثیرا ایک دو آئے نہیں بہت ساری آیتیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں وہ لم یو زدی ہے اللہ حروف البتہ حروف نہیں زیادہ اس میں کیے گئے مگر چند ایک حروف لیکن آیتیں بہت ساری ہیں جو اس پرانے کریم قرآن سے نکال دی گئی ہیں یہ چھٹی روایت اس تفسیر صافی کی اور کل مجموعہ روایتیں سات ہو چکی ہیں آٹھویں روایت بنی ہے آٹھویں روایت انہی کے بزرگوں سے ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر خادق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہا لَوْقُرِ الْقُرْآنُ کا مَا اُنزِلَ جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا اگر آج بھی اس قرآن کو اسی طرح پڑھا جاتا ہوتا لہن فی ہے مسلمان تو تم ہمیں دیکھتے کہ ہمارا بھی وہاں پر نام بنا مذکور تھا ہمارے بزرگوں کا علی المرتضا کا امام حسن کا امام حسین کا امام باقر کا اور ان تمام بزرگوں کا نام مذکور تھا لیکن چونکہ اصلی حالت میں قرآن موجود نہیں ہے صحابیوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں اس لیے قرآن میں تمہیں ہمارا نام ملتا نہیں ہے یہ روایتیں قران <تصفيق> کہنے والا کہتا ہے حضرت علی الرتضا کو نسم الات فل قرآن قرآن کے اندر ہم ایسی آیتیں سن رہے ہیں لیا کما نسم الحا یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہے یہ قرآن نازل ہوتا تھا اور ہم پہلے سنا کرتے تھے یہ امام علی مقام حضرت علی المرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کل دس روایتیں ہو چکی ہیں جو انہی کی کتابوں سے انہی کے بزرگوں نے ان کو لکھا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے صفحہ چودہ ہے تفسیر صافی کا ہم ابھی جافر السلام میں کسی نچلے راوی کی بات نہیں کر رہا تمام ان کے علم کی روایتیں تمام ائمہ کی اماموں کی روایتیں ہم ابھی جا پلام کہ یہ قرآن نازل ہوا چار اس کے حصے تھے رب ان روایت کو سمجھنا ربعون فینا و ربعون فی بنا چار حصے اس قرآن کے نازل ہوئے چوتھا حصہ ہم کے پاس ہمارے پاس موجود ہے وروب ان فی ادب بلا اور چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے وروب ان سنن سال ان اور چوتھا حصہ اس میں مثالیں مثالیں ہیں کہانیاں ہیں غروب ان پڑھائی احتام ان اور ایک چوتھا حصہ وہ ہے جس میں پڑھائی اور کچھ احتام ہے اس میں سے چوتھا حصہ صرف احمر کے پاس چوتھا حصہ اہم کے دشمنوں کے پاس گویا کی اصل قرآن پورا کسی کے پاس موجود نہیں کل چار حصے تھا چوتھا حصہ کے پاس آیا چوتھا حصہ ان کے دشمنوں کے پاس آیا چوتھا حصہ سنن اور آکام بنا. بنا یہ روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے تفسیر صافی کا صفحہ چودہ یہ گیارہ روایتیں ہو چکی ہیں بارویں روایت بارویں روایت سنیے یہ تو امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نظر القرآن یہ دوسری روایت ہے کہ قرآن تین حصوں میں نازل ہوا پہلی روایت میں تو بتلایا ہے چار حصوں میں یہ روایت بتلا رہی ہے تین حصوں میں نازل ہوا سولو سل فینا فی بہت ایک حصہ جو تیسرا ایک تہائی ایک بٹا تین حصہ ہمارے پاس اور ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے وہ سلو سن سنسار ان اور ایک بٹا تین حصہ سنت اور ہے وہ سلو سن فرائض و حکام اور ایک بٹا تین حصہ فرائض اور حکام کا حصہ ہے یہ بڑا روایتیں ہو چکی ہیں میرے فاضل مخاطب کا فرض یہ ہے کہ وہ یا یہ ثابت کریں کہ یہ روایات یہ بالکل غلط ہے ان روایات کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے ان کتابوں کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے اور وہ کہیں کہ ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر ان کتابوں کا اعتبار ہے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ پھر ان کے ائمہ کا ان کے بزرگوں کا ان کے بڑوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے یہ قرآن صحیح طور پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عادل ہوا تھا اس طرح صحیح حالت میں یہ قرآن کریم موجود نہیں ہے میں اپنے فاضل مخاطب سے اسی بات کی اپیل کروں گا کہ وہ بجائے ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کے وہ میرے ان دلائل کا جو ان کی کتابوں سے میں نے پیش کیے ہیں ان دلائل کا جواب میرے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے ان کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ ان کے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے اس لیے اس قرآن کریم پر ان کا کوئی ایمان موجود نہیں ہے اس کے ساتھ روایت ہے <سلم> السلام، قال یہ اس پر سے مختلف ہے تیسرا حصہ اس کا ہم میں اور ہماری محبت کرنے والوں میں موجود ہے سنو سن فی آدائ اور ایک تیسرا حصہ ایک بیٹا تین حصہ وہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے وہ ادب منکانا قبلانا وہ سن سن سن نہ موسول اور تیسرا حصہ ایک بیٹا تین وہ مثالیں ہیں کہانیاں ہیں یہ تیرہ روایتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں جو ام کرام سے روایتیں موجود ہیں <laughs> محترم کہ الحمد للہ مولانا صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جو چار بزرگ ہیں انہوں نے ان کا اس قرآن مجید پر ایمان ہے اور وہ کون ہے یہ بھی مولانا صاحب کی اپنے الفاظ ہیں کہ وہ شیعہ ہیں اور وہ چار بزرگ بھی نوایب اربا میں داخل ہیں ماہ میں السلام کے نوائب میں ہے جو کہ نائب ہے امام علیہ السلام کے تو بھائی جب ان چار بزرگوں کے لیے مولی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا اسی قرآن مجید پر ایمان ہے اور یہ شیعہ ہیں تو پھر ہی ختم ایک بات اور دوسری گزارش یہ ہے محترم سامعم دوسری گزارش یہ ہے اب یہ آپ باتیں انشاءاللہ غور سے سمجھیں گے ایک یہ چار ہزار جن کا نام لیا آپ کے پاس محفوظ ہے ٹیپ میں یہ ہے امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کے نوائب نوائب اربع اور یعنی امام علیہ السلام کے نمائندے جو امام کا نمائندہ ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ یہی قرآن جو بین دفتح اور بین احدینا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہی قرآن ہے اسی پر ہمارا امام ایمان ہے یہ امام کے نائب اور نمائندے ہیں تو جب نمائندوں کا اس اور وہ شیعہ مولی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیعہ ہے اور اسی موجودہ قرآن پر ان کا ایمان ہے بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ مولی صاحب کو بہت کچھ دکھانے کے لیے حاضر ہوئے اور پیش کریں گے ابھی تو ہم نے صرف اپنی کتابیں جو ہے ان سے اٹکا رہے ہیں دوسری گزار کیا ہے محترم میں نے جو صحیح اور معتبر کے سلسلے میں آپ کیا ہے صحیح اور معتبر میں مولانا صاحب خود تسلیم کریں فرق ہے فرق ہے اور اور صحیح معتبر میں فرق ہے اب رہا اصول کافی کی روایتوں کے سلسلے میں مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جب اس کی کچھ روایتیں جو ہیں ان پر ایک نہیں اور کچھ جو ہے وہ کاغذ جب ایک قابل اعتبار نہیں تو ساری کی ساری یعنی اس کے قابل اعتبار نہیں یہ ایک فضول سی بات ہے لکھنے والا غیر معصوم ہے اور جب آپ علم رجار میں جائیں گے تو آپ کو راوی ضعیف ملیں گے راوی آپ کو شرابی بھی ملیں گے جنہوں نے آئمہ سے نسبت کی ہے اپنی باتوں کی تو اس لیے اگر مولانا صاحب علم اجاگر کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ اگر ایک بار جو ہے وہ ایک کتاب کی جو ہے وہ اگر غیر معتبار ہے تو ساری کی ساری نہیں ایک انسان جو غیر معصوم ہے لکھنے والا اس سے ہر قسم کا انکار ہو سکتا ہے اب قرآن وجیر تو اب ادارے یہ ہے آم مجید کے خلاف جو بھی حدیث ہوگی اس کو غلط کرا دیا جائے گا اس لیے کہ یہ ہے ایک اصولی بات تو اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب نے بار بار, بار بار بار بار بار اسی بات پر زور دیا ہے کہ ان شیعہ حضرات کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہیں قرآن پر ایمان نہیں ہے تو میرے خیال میں جی خیر اتنی لمبی مجلس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم تقریباً اب بات کو ختم کریں اب اپنی کتابوں کا سلسلہ میں بند کرتا ہوں تو گزارش یہ ہے محترم کہ ہم نے اپنا اعتقاد اعتقادیہ شاہ سدو سے پیش کر دیا یہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے جب ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کی طرف کوئی یہ کہنا کہ یہ کام ہے دوسرے کار نہیں جب ہم یہ ہماری درسی کتابیں اور ہمارا شیخ اعتقاد ہے اور ان کو مول صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعی ان کا اعتقاد ہے اسی قرآن مجید کے متعلق ہے تو پھر یہ فضول بات ہوئی تو اب ہم نے اپنا اشراد پیش کر دیا اب مولی صاحب کا یہ بار بار اسرار جو ہے کہ شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں, کے قائل ہیں تو پہلے تمہیں میں یاد کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں یاد کروں گا کہ جب شیعہ حضرات قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہوتے ہوئے قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے تو اب میں یہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ صحیح مسلم کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہم اصول کافی جو اس کا کسی ذرائع کے انکار کر سکتے ہیں تو اب صحیح مسلم بھی دیکھ لیں اور بخاری بخاری گزارش یہ شیعہ کا قرآن پر بار بار کمی بیشی کے قائم ہے شیعہ صحیح ہے نا بھائی بولتے رہے کوئی بات نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لہٰذا اب جب شیعہ کا یہ جو ہے اور وہ بھی اس کے باوجود کہ ہم نے اپنا اعتقاد پیش کر دیا اور پھر اس نے کافی سے یہ بھی ارد کر دیا کہ قرآن میں جیت گئیے جو ہماری طرف کبھی بھی شکر نسبت کرے گا وہ کذاب ہے جھوٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب مولانا صاحب اسی بات پر مثر ہے تو جناب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ سیاستتا میں دونوں بڑے سے بڑی صحیح کتابیں ہیں اب اس میں آیت رجم جو ہے آئے رجم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں اس روایت کے آئیت رجم کا ذکر کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہ یہ قرآن مجید میں نادل ہوئی ہے اور میں ڈرتا ہوں خوف کا تم کہ لوگ یہ نہ کہ اس نے قرآن میں بڑھا دیا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے جناب پیغمبر پاک نے بھی رجم کیا ہم نے بھی پیغمبر پاک کے بعد اس پر عمل کیا تو جب یہ قرآن مجید میں آیت داخل ہے حضرت عمر کے قول سے صحیح بخاری کی روح سے تو جناب اب مجھے اس قرآن مجید میں یہ آیت اگر آپ تلاش کر کے دے دیں تو ہم شیعہ جھوٹے آپ سچے اگر قرآن مجید میں یہ آیت مل جائے تو پھر شیعہ تحریر قرآن کے قائل ہیں غیر شیعہ نہیں آپ اگر یہ قرآن مجید میں آئے ہے تو اس کو پیش کریں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کے ہاتھ بڑھے یہاں سے خود آپ پڑھیں اور خود ہی ترجمہ کریں نہیں آپ میں نہیں آپ میں آپ اتنا کرتے جائیں کہ نام دیتے جائیں پیش آتی آپ اس کو یہی ہوتا ہے نا آپ جس کتاب کو بخاری لیں اس کا نام لے کر کہ जो अब सामने तो फिर इस नंबर एक सौ वो सही और हाजिर है सफा नंबर एक है इसी में भी यही बयान है ایک آیت یہ ہے اور دوسری آیت رضا باہر اس کے ساتھ صحیح مسلم ہے. اب اس میں آیت رجم ہے آیت رضا ہے اگر یہ آیتیں پرانے مجید میں موجود ہیں اس میں تو آپ دیکھ آتے ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو دفاع گنت نہیں ہے میں تو معاف کیتا ہے نا کہ تیسری جیل اور سفا نمبر ایک سو اگر کوئی بعد جا کے اللہ کا کلام نہیں میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اہل تشی حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن کریم صحیح شکل میں موجود نہیں جس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اس طرح موجود نہیں اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے کمی بیشی ہو چکی ہے اس کے متعلق میں نے تیرہ روایتیں ان کے بزرگوں سے ام کرام سے پیش کی اب میرے فاضل مخاطب سے ان تیرہ روایتوں کا جواب تو نمبر ملا اور انہوں نے اب میری کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیے اب نتیجہ کیا نکلا میں اب تک منانا چاہتا تھا کہ آپ حضرات اس قرآن کریم کو صحیح نہیں مانتے چنانچہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فلاں آیت قرآن میں نہیں ہے پہلے قرآن میں تھی اب قرآن میں نہیں ہے اور اگر کوئی سنی مجھے مجھے نکال دے تو وہ سچا اور ہم جھوٹے اب جھوٹے ہونے کی بات تبھی ہو سکتی ہے نا ان کا دعویٰ ہو کہ یہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں ہم ثابت نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ تبدیلی ثابت ہو گئی اب تک مانتے نہ تھے لیکن اب انہوں نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا کہ یہ آئے پہلے موجود تھی لیکن اب قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے اور میں اپنی تھوڑی سی وضاحت کروں اب تک انہوں نے ایک دو میری کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں آپ دیکھیں گے میں ہر کتاب کا اپنا جو ہمارا حوالہ یہ پیش کریں گے میں جواب دوں گا لیکن انہوں نے اب تک میرے کسی ایک حوالے کا جواب بھی نہیں دیا بات یہ ہے ایک ہوتی ہے تحریف کرنا کرنا پرانے کریم کے اندر ایک ہے کسی چیز کو منسوخ کرنا یہ رجم والی آیت جو مولوی صاحب جو میرے فاضل مخاطب ہیں یہ مسلم شریف سے یا دوسری کتابوں سے جو پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح رضاحت والی ہے یہ دونوں آیتیں ہمارے نزدیک منسوخ ہیں اور نسخ ہی کے سلسلے میں ان کو روایت کیا گیا ہے منسوخ اور ہوتا ہے نسخ اور ہوتا ہے اور تعریف کرنا اور ہوتا ہے اگر میرے فاضل مخاطب کو نصر اور تعریف کا کچھ فرق ان کے محوض خاتے ہوتا تو یہ کبھی بھی نسر والی روایت کو میرے مقابلے میں پیش نہ کرتے نصر کرنا اور شے ہے اور تعریف کرنا اور شہ ہے نظر آباد کو ایک بات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اللہ پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیتا ہے یہ ہے اے یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز نازل ہوئی اور بندے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں یہ ہے تحریف یہ جو آیت ہے یہ اللہ نے نازل کی اور بعد میں پھر خود منسوخ ہو گئی اور ہمارے نزدیک منسوخ خود تلاوت اس کا حکم ہے یہ منسوخ تلاوت ہے اور حکم اس کا اب تک باقی ہے لیکن تحریف والی بات تو نہ ہوئی ان کی کتابوں سے صاف لفظ میں بتا رہا ہوں اور ان کے علمائے کرام سے بتلا رہا ہوں وہ صفاف فرماتے ہیں کہ اس پرانے کریم کے اندر زیادتی ہو چکی ہے اگر زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے نام اس کے اندر بالکل سرحد کے ساتھ تمہیں ملتے اور صحابیوں نے اپنے ککر کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی ہے میرے فاضل مخاطب نے اب تک ان کا کوئی ایک جواب نہیں دیا اور جو ان کا انداز چل رہا ہے اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میری اس بات کا جواب آئے گا بھی نہیں اللہ کے کہتے ہیں یہ چار بزرگ جو ہمارے شیعہ ہزار کے بزرگ ہیں وہ تعریف کے قائل نہیں تھے وہ تو میں نے خود کہا کہ نہیں کائل تھے وہ کہتے ہیں وہ امام مہدی کے نائب ہیں بات یہ ہے جو میں نے روایتیں پیش کی وہ امام علی مقام امام علی المتدا سے امام جافر صادق سے اور امام محمد باقر سے ان بزرگوں سے میں نے روایتیں پیش کی یہ خود امام ہیں اگر خود امام کی بات کوئی نہ مانے تو نائب کی بات کیا مانے گا وہ چار تو نائب ہیں نا لیکن یہ جو بزرگ جن کی روایتیں تیرہ میں نے آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہیں یہ بزرگ اما ہے خود یہ خود امام ہے یہ کسی کے نائب نہیں ہے نائب کی روایت تو وہاں حجت ہو نائب کی بات تو وہاں حجت ہو جہاں اصل موجود نہ ہو جہاں پہ اصل موجود ہو وہاں پہ نائب کی بات حجت نہیں ہوا کرتی اما کا اصل مسلک جو ان کی روایتوں سے ثابت ہے ان کی کتابوں میں ثابت ہے وہ مسلک یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے تیرا میں نے پہلے پیش کی ہے اس کے ساتھ ذرا اور سنیں چود ماہ والا اور حضرت نے ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے ذرا یہ کہتے ہیں جو تاریخ کی نسبت ہماری طرف کرے وہ قبضاب ہے اب ذرا یہی بات ہم ان کی حسابوں سے پوچھتے ہیں یہ تو کہتے ہیں تاریخ کی نسبت کرنے والا قبضاب ہے اب ان کی بات مانی جائے یا ان کے امام ابو جعفر کی بات مانی جائے امام ابو جعفر فرماتے ہیں ان ابی جعفر علیہ السلام سفا ہے تفسیر صافی کا سفا گیارہ وہ فرماتے ہیں کالا مد من سے جو آدمی یہ دعوی کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے وہ ایک سچا آدمی نہیں ہے وہ بہت بڑا کدار ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو تحریر کی نسبت کرے وہ تحریر کی نسبت کرنے والا کدار ہے ان کا امام امام ابو جافر علیہ سلاد وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ تاریخ کے قائل نہیں ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن بالکل صحیح شکل میں موجود ہے جیسے یہ قرآن اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے نادر ہوا تھا اسی طرح صحیح سارے موجود ہونے کا اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ تبزاب ہے اور ذہن نہیں رکھنا ایک ہوتا ہے جھوٹا آدمی کا کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کزاب یعنی درجہ کا جھوٹا امام ابو جا تو یہ کہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح طور پہ موجود ہے وہ کزاب ہے اب یہ شیعہ کا امام شیعہ کا بزرگ تو کہتا ہے کہ گویا کہ ہم تحریر کے قائل ہیں اور جو تحریر کا کائل نہ ہو اصل قرآن مارنے کا قائل ہو وہ کزاد یہ چودہ روایت میں نے چودہ روایتیں پیش کر دی اس کے ساتھ سفا تیرہ یہ روایت فرماتے ہیں وہ یش بہن یقون امین ہو شہی سفا تیرہ تفصیل ساتھی فرماتے یہ ہیں کہ اس قرآن کے اندر سکا ہو کچھ نہ کچھ اس سے گر چکا ہے ساقت ہو چکا ہے اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اب سطح بارہ پہ ذرا دیکھیں یہ پندرہ اور سولہویں روایت آ رہی ہے سولہویں روایت تفسیر صافی کی سفا خورا ہے اس کا اور روایت بھی ہے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے حضرت ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں ما یستتیو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ دعوی کرے کہ اس کے پاس سارا قرآن جس طرح نادل ہوا تھا اس طرح سارا قرآن اب اس کے پاس موجود ہے یہ آدمی کوئی بھی دعوی کر سکتا نہیں کبھی تو امام جعفر فرماتے ہیں دعویٰ کر سکتا نہیں کبھی فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے وہ کرزاد ہے اب امام صاحب تو یہ فرمائیں اور میرے فاضل مخاطب یہ فرمائے کہ نہیں جی جہاں تو تحریف کے قائل نہیں ہے تو گویا کہ یہ قائل نہیں ہے تو ان کے اپنے امام کے بقول یہ خود کزاد بنیں گے اب یہ بات ان کی سچی ہے اور یہ بات ان کی سچی ہے امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس چیز کا دبر کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم موجود ہے تو وہ قزاد ہے وہ جھوٹا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں جو تحریف کی نسبت ہماری طرح کرے وہ قزاد ہے ان دو باتوں میں یہ تصدیق دے دیں چودہ روایتیں میں ان کی پیش کر چکا ہوں چودہ راطے کا سفر آگے تفسیر صافی کی ہے سفا تفسیر کا سفر 118 سو وہاں پر پرانے کریم کی عیت ہے بے سمجھتا بما انزل ہوں لکھافی ون اشی ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے باقر علیہ السلام امام محمد باقر سے روایت ہے. امام سے یہ بھی روایت ہے کالا بن بیما ان صلی اللہ فی علی وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا جو نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اندر بِمَا انزل کے بعد فی علی کا لفظ موجود تھا اور موجودہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے یہ ستارہ روایتیں ان کے بزرگوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں آگے سفا ہے دو سو نواسی سفا دو سو نواسی ہے اس میں آیت موجود ہے ان تو خیر اور ان واطن و مشہور ہے علماء آپ پڑھا کرتے ہیں آپ سنتے ہوں گے اس کے مطابق مطلع...